سب شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ اس کی احاطہ کر لیتے ہیں تاکہ باقی حضرات بھی آ جائیں اب تک ہم نے حق اقسام کی اصطلاحات پڑی اس کے بعد کچھ فائدے پڑے اور محمود کے کچھ فائدے پڑے ایک منٹ جی محمود سے مراد محمود یعنی جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ ہو چار قانون آپ نے اس کے بارے میں پڑھیں کہ جہاں لفظ کے اندر ایسی صورتحال ہو تو وہاں قاعدہ جاری ہوگا جس کی وجہ سے اس کی حیت اور اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے کرانچے پہلا قاعدہ سنزی بن بوس اور دوسرا والا قانون اور تیسرا میم والا اور تیسرا یسلو والا اور چوتھا می کا قانون اس کے بعد سرف صغیر پڑی ساتھی مین روم کی طرف بلا رہے کیا سبق وہاں تو نہیں ہوتا اس وقت میرے خیال میں پہلے تو ہم یہی درس کے اندر ہی پڑھتے رہے الفا معطل یعنی جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حرف علت ہے اور معطل فا سے مراد جس کے فا قریمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو اور اس کے بارے میں اب تک تین قائدے آپ نے پڑھے یا عیدو کا قانون اور لہو کا قانون اور میزانن کا قانون اور امید ہے کہ اچھی طرح نمج بھی آئے ہوں گے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ چوتھا فائدہ پڑیں گے اور اس فائدے کا نام ہے کا قانون کا قانون بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہاں اس کی مثال دی ہے موقنن تو لہذا ہم اس کا نام موقنن رکھیں گے ہم اس کو موقنن کے نام سے یاد کریں گے چنانچہ موقنن اس کے روف اصلی دیکھیے موقنن اس کا مادہ یقین ہوگا اے جی یقین دیکھیے یہاں یقین کے اندر آو نہیں ہے معلوم ہوا کہ اس کا مادہ اس کے حروف اصلی یا قوف اور نون ہے لیکن منہ نون ان کے اندر ہمیں یا نظر نہیں آ رہی قوف بھی نظر آ رہا ہے نون بھی نظر آ رہا ہے میم یہ تو اسم فائل اسم فول وغیرہ کے شروع میں زیادہ لگاتے ہی رہتے ہیں تو یا مادہ حروف اصلی تو ان حروف میں سے ہمیں ایک حرف اس کے اندر نظر نہیں معلوم ہوا کہ یہ اصل میں کچھ اور ہے اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات چنانچہ چونکہ اس کا فاق عما یا ہے یا نون تو دیکھیے نیند تو زائد ہوا واؤ فاکلی کے مقابلہ میں ہے قاف کاف کلمہ ہے نون یا کلمہ ہے تو منہ اس میں ہمیں واؤ جو ہے وہ ذرا تبدیل لگ رہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ موقنن نہیں تھا بلکہ مئیقی تھا کیا تھا اصل میں میقین اب دیکھیے عرفی اصلی واپس آیا اس سے پہلے اس قائدے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم حصہ اول کی طرف جاتے ہیں حصہ آپ نے پڑھا اکرم یوکریم اکرامن یوکریم معروف کا سیتا اور سناسی مزید فی ہے اور اس سے اپنی اسم فائل بنائے کا فائدہ پڑا کہ شروع سے علامت مظاہرے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دو اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دو اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو لیکن یہاں چونکہ یق ریمو را ماقبل آخر ہے پہلے سے ہی مطور ہے یہاں کسرہ دینے کی ضرورت نہیں تو لہٰذا یق ریمو سے بن گیا مکھریمن یوکریم سے کیا بن گیا مکھریمن یقین کو ہم باب افعال پر لے گئے یقین کو تو اس سے مظاہرے معروف کا سیاح آئے گا دیکھیے یوقین کیا آئے گا یو یہ بھی اصل میں سے یقین ہے اسی قائدے کی وجہ سے, سے تبدیل ہوئی ہے بہرال فی الحال اس کو مظاہرے کا سیر کیا بنے گا یو اصل میں کیا تھا یوی قنو ایف اور یو ایقانا یو یقین یو ہونا چاہیے تھا یو یقین ٹھیک ہے جی مظاہرے ہے اور اس سے اسم فائل بنانے کے لیے طریقہ ہم نے پڑھ لیا کہ شروع سے یا علامت مظاہرے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دو واقبل خراب پہلے ہی متھر ہے تو مئی قین بن گیا کرم یہ بات تو آپ نے پہلے سے سمجھی ہے اس لیے ذرا اس کو تازہ کر دیا تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جی اب آتے ہیں جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کافی لیٹ ہو گئے خیر یہ تو ہے نا <laughs> ان ہم تو کوشش کریں گے سبق جو ہے وقت پہ شروع ہو اور پورے وقت پہ ختم ہو تو اس لیے آپ آدمی اپنے پاس جو ہے کوئی دہان کے لیے کوئی الارم کوئی اس طرح کی چیز اچھا اچھا بہرحال کوئی بات نہیں ہو جاتا ایسے جی تو میں دوبارہ جو باتیں اب ہوئی ہیں ان کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں جب تک ہم نے اصطلاحات اور پھر اس کے بعد محمود کے قوائر کمبل پڑے شرف صغیر پڑی اور معطل فا کے قاعدے چل رہے تھے اور اس میں بھی ہم نے اب تک تین قاعدے پڑھے یاد کا قانون یاہابو کا اور میزان ان کا قانون آج کے مت میں ہم مو قین کا قانون پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے میں یہ بات سمجھا رہا تھا مظاہرے کا سیوا نئی بات اور اس سے اسم فل بنانے کا طریقہ یہ ہم نے پڑھا تھا حصہ اول کے اندر کہ شروع سے علامت مظاہرے صفا نمبر نہیں ابھی یہ کسی صفحے کی بات نہیں یہ علم و شرف اول کی بات چل رہی ہے اس لیے صفحہ نمبر ابھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ابھی آپ ہماری بات کو سنیں اور اپنے سامنے جو ہے ذرا توجہ فرمائیں پہلے ہم سمجھیں گے ان انشاءاللہ اللہ کی طرف چلیں گے تو پھر کچھ فائدہ بھی ہوگا اور ابھی اگر آپ, ہم آپ کو سفے میں اور اپنی باتوں میں الجھا دیں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس صفحہ بالکل آپ کتاب کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیں سب سے پہلے ذرا ہم ویسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات ذہن نشین ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے پھر انشاءاللہ یاد کرنا بھی آسان ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آئی یق ریمو سے مک ریمو یق ریمو فی المزہ ہے اس سے اسے مائل بنانے کا طریقہ کیا پڑا کے شروع سے علامت نظارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مضمون لگا دو اور ما قبل آخر کو کسرا دے دو تو ریمو سے کیا بن گیا مکرمون. آپ کو یقین آ یہ دیکھیں تو یقین مدر سے جب ہم اس کو باب افعال پہ لے جائیں گے تو اصل میں یوں ہونا چاہیے ایقانا خانہ یو یوی قینو ایقانہ افعال کی طرح اور یوی قینو یو فعلو اور یو کی طرح ایقانا خانہ یوں قینو یو ہونا چاہیے قینو مظاہرے ہیں اور مظاہرے سے اسم فائن لانے کا فائدہ ہم نے یہ پڑا سلسل مزید فی کے اندر کہ شروع سے علامت مظاہرے کو حرور کر کے اس کی جگہ نیم مضموم لگا دو اور آخر کو کثرا دے دو پہلے سے کسرا نہ ہو یہاں جو کہ ان, کے اندر ان, ان کے کے اندر اندر پہلے سے موجود ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں صرف شروع میں علامت مضرے کو حذف کر کے اس کی جگہ نیم مضموم لگایا تو کیا بن گیا یو قینو سے مئی قینون یو فلو سے مفعل تک سے مکرم یہاں ایک قانون جاری ہوا جس کی وجہ سے اس کی حیات اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور می قینون سے اس کو کیا پڑھا جاتا ہے موقع کیا پڑھا جاتا ہے موقع اب دیکھیے یا فا کلمہ تھی اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ معطل فا ہے یا فا کلمہ ہے قوف الیما ہے نون لام کلمہ ہے تو فا کلمہ کے مقابلہ میں یا ہے اس لیے اس کو ہم مثال یائی کہیں گے ٹھیک ہے اب وہ یا واؤ سے کیسے بدل گئی یہ بات ہم نے آج کے سبق میں سمجھنی ہے چنانچہ اہل صرف نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے اور اس قاعدے کا نام ہے موسر کا قانون یا محکم کا قانون بہر الم قین کا قانون کہیں تو بھی یہی مراد ہوگا چنانچے وہ قائدہ یہ ہوگا یہ بلکہ ہوا کہ جو یا ساکن ہو جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زمہ ہو ہر وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو جیسے دیکھیے مئی میم پر پیش ہے اور یا ساکن ہے مئی تو وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ذمہ ہو تو اس یا کو اس پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت و جو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر ذمہ ہو تو اس یا کو وہ سے بدل دیں گے ایک اور مثال دیکھیے یا سین را یسر مثال یائی ہے یا ر اور مظاہرے کیا ہوگا افعال سے یو فائلو یو ہوگا یو فائلو یو ایسے ہوگا نا یو کریم یو فائلو اب دیکھیے یا اس سے پہلے حرف پر زمہ ہے پیش ہے لہٰذا ہم نے قاعدہ پڑا موقع ان والا قانون کے جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کو وہ سے بدل دیتے ہیں لہٰذا یو ہی سیرو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے یو سو بات سنو تو اس قائدے کا نام ہے موقع ن کا قانون کیا مطلب جو یا ساکن ہو اس سے پہلے رخ پر پیش ہو ضمہ ہو تو اس کیا کو وہ سے بدل دیتے ہیں جیسے موقع سے موی قینن سے کیا ہے موقع اور اسی طرح یو سیرو سے اور اس سے اسم فائل آئے گا موئی سے اسم ایسائل کیا آئے گا مئی اور موئی سے کیا ہو جائے گا موسر مئی سے موسر امید ہے کہ یہ فائدہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا فائدہ نمبر پانچ اسپائڈ نام ہے اب کا قانون بہت مشہور بہت ضلع استعمال ہوتے ہیں باب افتحال کے اندر دیکھیے کیا نام ہے اس کا اب کا قانون کا قانون چنانچہ اب کی پہلے ہم ذرا اصلی حال کو سمجھ کے اس کے تغیر کو پہلے معلوم کرتے ہیں پھر قاعدہ ہمیں سمجھنے میں آسان ہوگا باب اختعال آپ نے پڑھا سناسی مزید کی کے جو بارہ ابواب آپ نے پڑھے تھے ان کے اندر ایک باب اس کا نام ہے باب افتحان اس کی ماضی آتی ہے افطا کیا ماضی آتی ہے چنانچہ اف تلا چنانچہ چند دن پہلے بھی اس نفس کے بارے میں آپ کے سامنے بات تفصیل سے ہوئی واقع ہے نا ذہن میں بات وہ خود نا سوارا جہنم کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے واؤ واقع یہ مجرد ہے ایک تو ہم بات افتعال پہ لے کر تو واقعہ کیا بنے گا یہاں دیکھیے فا کلیما واؤ ہے تو ایو کے وزن پر لے گئے تو کیا بن گیا ایو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات تو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایو تا لیکن یہاں پہ ایک قانون جاری ہوتا ہے جب بھی ایسی صورتحال ہو وہ قانون باب افتعال کے فاق علیما میں حرف علت ہو وا یا یا تو اس حرف علت کو تا سے بدل دیتے ہیں اس حرف علت کو کیا کرتے ہیں تا سے بدل دیتے ہیں تو یہاں پہ اب تاقہ سے کیا بن جائے گا واؤ کو ہم نے تا سے بدلا تو کیا بن گیا ات عب طاق د سے کیا بن گیا چنانچے مذاف کے قوانین کے اندر آپ ایک قاعدہ پڑھیں گے کہ دو حرف ایک جیسے ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو دو حرف ایک جیسے ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیتے ہیں مدغ کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں تو سے کیا بن جائے گا اتہ دیکھیں یہ بھی اصل میں حرف مشدد جو ہے آپ نے اصطلاحات کے اندر پڑھا کہ در اصل وہ دو حروف ہوتے ہیں پہلا ساکن دوسرا متحرک تو اتہ سے کیا بن گیا اتہ اتہ سے اتہ تو اقادہ سے اب ترتیب دیکھیے ذرا کیسے کہاں سے چلی ہے بات مادہ ہے واؤ کاف دال اس کو بعد افتہار پہ لے کر گیا تو کیا بن گیا اور اس اندر قاعدہ جاری کیا تو کیا بن گیا ایت اتہ اور اس کے اندر تبدیلی ہوئی تو کیا بن گیا اتہ تو دیکھیے ایک لفظ کے اندر قائدہ جاری ہونے سے اس کی تبدیلی اس کی صورت کیا ہو گئی اب یہ اہل صرف یہ علم صرف پڑھنے والا ہی بتلا سکتا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے صرف کے بغیر یہ آپ اس کے بارے میں نہیں بتلا سکتے کہ کیا ہوا سمجھ بات ایسے ہی یہ تو ہم نے مثال پڑھی ہے فا کے مقابلہ میں واو ہو اگر فا کلیما کے مقابلہ میں یا ہو تو بھی یہی صورتحال ہوگی اس یا کو تا سے بدل دیں گے اور تا کا تا میں ادغام کر دیں گے جیسے اس کی مثال دیکھیے باب یاسین را یسر آسانی کو کہتے ہیں یہ اس کو اگر ہم باب افتیال کے وزن پر لے جائیں تو کیا بنے گا جی اف تلا ای بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا دیکھیے یا فا کلیما کے مقابلہ میں ہے الف اور تا جو ہے وہ ہم نے رافا کیا ہے ان کو زائد کیا ہے. تو مقابلہ میں یا فاق کلیما کے مقابلہ میں یا کا یہ حکم نہیں یہ بات یاد رکھیے وہ وہ یا وہ واو جو باب افتعال کے فا فاقلیما میں ہو صرف وہاں پہ یہ فائدہ جاری ہوگا باقی ہر واو اور یا جو فا فاکلیما کے مقابلے آ رہی ہے اس کے اندر یہ فائدہ جاری نہیں ہوگا یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تو یہاں ای تاثر کے اندر کیا ہے جی باب افتعال کے فا کے فاقلم میں باب افتعال کے فا کلیما کے یا ہے اور ہم نے ایک قاعدہ پڑھا کہ باب افتعال کے فا کلیما میں حرف علت واؤ ہو یا, یا ہو تو اس وا یا یا کو تا سے بدل دیتے ہیں تو یہاں باب افتعان کے فا کلما میں یا ہے لہذا اس قانون کے مطابق ہم اس یا کو تا سے بدل دیں گے تو ای تاثر سے کیا ہو جائے گا اتہرا ای تاثر سے کیا ہو جائے گا ات تاثرہ یہاں میں کلکلا کر رہا ہوں اگرچہ تا کلکلا نہیں لیکن میں بات کو ذرا سمجھانے کے لیے یہ تجوید کے خلاف پڑھ رہا ہوں ویسے آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہوگا کہ حروف قلقلہ وہ تو صرف پانچ ہیں تو تا کے اندر کلکلا نہیں نا تو آپ کہیں گے کہ قاری صاحب ویسے میں قاری ہوں بھی نہیں بس نام کے قاری ہوں تو بہرحال سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں کلخلا کر رہا ہوں تاہم تو ایسارہ سے کیا ہو گیا ایت تاثر ٹھیک ہے اب دو حرف ایک جیسے جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے تو لہٰذا اس کو ہم ایک بنا کے مشدد کر دیں گے مدغم کر دیں گے آپس میں تو ارا سے اتاسرا اور اتاسرا سے کیا ہو جائے گا اتراسرا سے کیا ہو جائے گا اتاسارا تو دیکھیے اتہ اور اب تا اس قانون کا نام ہے اتقادہ اور اتاسرا کا قانون تو اگر مثال اندر آپ نے یہ صورتحال دیکھی ہے تو آپ کہیں گے یہ اتسرا والا قانون جاری ہوا ہے اور اگر کوئی ایسا سیوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں واؤ کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے اتقادہ کا قانون جاری ہوا ہے سمجھ آئی بات تو آج کے سبق میں ہم نے دو قائدے پڑھے پہلے قائدے کا نام ہے منقن کا کم اور دوسرا ہے اتقدا اور اتسرا کا قانون موقع کا قانون کیا ہے کہ جو واؤ کیا ہے جو, جو یا ساکن ہو ہر وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں جیسے مئی سے موقع اور موئی سے منہ سر اور اتقد قد کا قانون کیا ہے کہ جو واؤ اور یا باب اختار کے فا کلیما میں ہو جو واؤ اور یا باب افتعال کے فا کلیما میں ہو آپ نے یاد ایسے ہی کرنا کتاب میں ایک اور انداز سے لکھا ہوا ہے لیکن آپ میرے ان الفاظ کو کہیں بے تحریر فرما لیں آسانی کے لیے جو ہے آپ اس میں یاد کریں جو واؤ یا یا باب افتعال کے فا کلیما میں ہو تو اس وا کو تاہ سے بنتے ہیں اور طاقت میں ادخام کر دیتے ہیں جیسے او تاقد سے اتقادہ اور اتاثر سے اتاصر اب آئیے کتاب کی طرف علم مشرف حصہ سون صفحہ نمبر سات جی کتابیں کھول لیجئے علم علمف جی نکال لیا قائدہ نمبر چار جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو دیکھیں جب ساکن ہوگی تو مشدد خود بخود ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اس سے پہلے حرف مضموم ہو جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اگر یا مشدد ہو اس میں بھی پہلی یا سائن تو اس لیے اس کو نکال دیا جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مضمون ہو تو اس یا کو سے بدل دیں گے جیسے موقنن کے اصل میں میقین تھا بات سمجھ میں آئی جی یہ بات سمجھ میں جی فائدہ نمبر پانچ جو یا یا یا یا جو یہ یادان میں آپشن والا ٹھیک ہے نا یہ یا آپشن والا ہے جو بعض لوگ اللہ اور رسول کے درمیان بھی لگا دیتے ہیں ہم کہتے نہیں یہاں لگانے کے یا اللہ یا رسول نہیں بلکہ دونوں جی آپشن لگاتے ہیں نا ہم کہتے ہیں دونوں کو اپنے اپنے مان پہ رکھو جی جو واؤ یا, یا اصلی یہاں انہوں نے فا کرما نہیں بولا ایک ہی لفظ بول دیا کیا اصلی ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے تعبیر بدل تاکہ آپ کو وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اصلی سے کیا مراد ہے جو واؤ یا, یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو ایک مان یہ ہے کسی کو مختر کر کے میں نے کہا کہ جو واؤ نہ افتعال کے پا کلیما میں اب دیکھیے فا کلیما میں ہے تو اصلی ہے تو میں تو فا تا کے پاس ہی ہے تو تا کے پاس بھی ہوگی اصلی ہوگی صرف ایک لفظ اس کے لیے بولنا ہے فا کلیما میں ہو ٹھیک ہے جو واؤ یا یا اصلی ہو افطال کی تا کے پاس उस بدل کر کس کو اس وا یا یا کو سے بدل کر تا میں ادہام کر دیں گے جیسے اب تقادہ اب تصرا کے اصل میں اب تادہ اور था। تھا امید ہے کہ سمجھ سمجھ میں آیا ہوگا اب آپ کے ذمے صرف ایک کام ہے کہ قرآن مجید سے یا کسی عربی کی کتاب سے جو آپ پڑھ رہے ہیں یا سے آپ نے مطالعہ کیا ہو تو وہاں سے آپ اس کی کم از کم دو دو مثالیں مزید ترش کر کے لانی ہیں ان دونوں قواعد کی موقنن والے قانون کی بھی لیکن وہ سر ان کے علاوہ وہ میں نے بتلا دی ٹھیک ہے اور اسی طرح اتقادہ اور اب کی کیا ہے اس قانون کی بھی دو دو مثالیں آپ نے دونوں کی تلاش کر کے لانی ٹھیک ہے کریں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ رب العزت آپ کے علم کے اندر آپ کے عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے اور اگر آپ میں سے کوئی سبق ریکارڈنگ کرتا ہوں تو صرف سبق ہی ریکارڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اپنی جو آپس میں ہم گپ شپ لگانے اس کو ریکارڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اور وقت کے اندر انشاءاللہ ہم سبق ہی پڑھیں گے اس لیے پورے وقت کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وقت سے پہلے اور وقت کے بعد وہ چونکہ ہم سبق سے ہٹ کے کرتے ہیں تو اس لیے اس کو ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں تو ساتھیوں سے بھی رابطے کرتے رہا کریں کاشف صاحب ہیں جمالی صاحب ہیں ایک آئی ڈی